لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جئت فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول ما قال يا أيها النَّاسُ أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام جنت حرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالی آپ ہاں یہود کے بھی بڑے عالم گزرے اسلام کا زمانہ پایا آپ علیہ سلاۃ وسلام پر ایمان لائے فرماتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلاط والسلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے میں آپ علیہ سلاط والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تبین تبین یا تبین و باب معنی ہوتے ہیں غور و خوض کرنا تمل کرنا تو کہتے ہیں میں نے آپ علیہ سلاط والسلام سلام کے چہرہ انور کو بڑے غور سے دیکھا تو جب میں نے ظاہر ہے سمجھدار آدمی تھے اور پھر بشارتیں بھی ضرور پڑھ رکھی ہوں گی تو کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ علیہ سلاۃ و کے چہرہ انور کو پڑے غور و خوص سے دیکھا تو بس اتنا جان لیا کہ ان نہ وجہ سے زاوین کیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا پھر کہتے ہیں سب سے پہلا کلام جو میں نے آپ کا سنا آپ علیہ و سلام کا سب سے پہلا کلام جو سنا میں نے پھر اس کے بعد تو اپنی تن مندھن سب کچھ فدا کر دیا اور ایک نہیں کئی طرح کلام سنے لیکن سب سے پہلا کلام جو میں نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سنا آپ نے فرمایا یا یاس اے لوگ افش السلام افش السلام سلام کو پھیلا دو سلام کرو ایک دوسرے کو اس کو پھیلاؤ چھوٹا بڑوں کو سلام کرے بڑے چھوٹوں کو کریں ہر ایک دوسرے کو سلام کرے اس سے محبت بڑھے گی باتیں اہم آپ نے اس کے بعد فرمایا کھانا کھلاؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ بے سہاروں کا سہارا بنو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ وسیل الرحام اور سلہرے بھی کرو اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آؤ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ سلو اور راتوں کو نماز پڑھو رات کو نماز پڑھو اس حال میں کہ ورنہ سن عام لوگ سو رہے ہوں تو تم نمازیں پڑھو اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر یہ کام کرو گے سلام پھیلاؤ گے کھانا کھلاؤ گے سلا رحمی کرو گے اور وسلو وصل، بل ونہ سن عام نمازیں پڑھو گے اس حال میں کہ لوگ سو رہے ہیں ہوں تو کل قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ تمہارے حق میں فیصلہ فرمائے گا سلام جنت میں داخل ہو جانا سلامتی کے ساتھ جی ہاں مسجع و مقفہ کلام بھی ہے فصاحت و بلاغت سے بھرپور آپ علیہ سلاۃ والسلام کے یہ الفاظ اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی عبد عبداللہ بن سلام حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی ملاقات آئے آئے دیکھئے ذرا اللہ جب آپ علیہ تشریف لائے قدمہ آئے المدینہ مدینہ طیبہ میں جی تو میں آیا یعنی آپ کے پاس اور اور سے جب میں نے آپ علیہ کے چہرے مبارک کو اور سے دیکھا ارخ تو پس میں نے جان لیا میں نے جان لیا پہچان لیا انا آپ کا چہرہ لئی طبن کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے اول ما قال اول ما قال پس وہ بات جو آپ نے سب سے پہلے اشار فرمائیو افسوسلام سلام پھیلا دو سلام کو پھیلاؤ اطہم اور کھانا کھلاؤ سیل الرفام سلا رحمی کرو یعنی ملاؤ رحم کو مطلب سلا رحمی کرو وہ سلو اور رات کو نماز پڑھو نا سنیامن اور لوگ سو رہے ہوں تد خل الجنت سلامین تو جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ آپ علیہ سلاۃ والسلام نے جو ارشادات فرمائے ان میں سے آخر میں یہ فرمایا کہ, کہ تم نماز پڑو جبکہ لوگ سو رہے ہوں تو پھر جنت میں داخل ہو جانا سلامتی کے ساتھ تو یہ ہے تحجد انسان کو چاہیے کہ تحجد کا اہتمام کرے رات کو جلدی سونے کی کوشش کی جائے اور صبح جلدی اٹھنے کی کوشش کی جائے اور اپنی زندگی میں اس کی عادت ڈالنی چاہیے اگر حالات ایسے ہوں جیسے کہ اب ہماری ایک مجبوری سمجھ لیں آپ اب, اب یہ کلاسز وہ بارہ بجے تک چل رہی ہوتی ہیں تو یہ ایک مجبوری ہے اور جن لوگوں کے ہاں اگر اوقات تبدیل ہیں مثلا جو پاکستان سے باہر سے ہیں یا کہیں سے بھی تو ان کے اگر کلاسز پہلے ہیں تو سونے میں کوشش ہمیشہ سے یہی رہے کہ جلدی سونا چاہیے اشاع کے بعد بس سو جانا چاہیے دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے اگر آپ احادیث کو پڑھیں گے تو اسی طریقے سے عشاء کے بعد آپ علیہ السلام نے باتیں کرنے سے بھی منع فرمایا ہے خیر جب علمیں باتیں ہوں تو وہ ایک الگ ہے مستثنا اس کو استثناء ضرور حاصل ہے لیکن بہرحال کوشش یہ کی جائے کہ جلدی سویا جائے اور صبح جلدی بیدار ہوں اگر اپنے طور پر کسی نے پڑھنا بھی ہے تو بھی وہ صبح کو ہی پڑھے رات کو نہیں ہاں اگر اجتماعی طور پر جیسے کلاسز کی ترتیب ہے تو پھر وہ ایک مجبوری ہے اور اس میں حصہ لینا ضروری ہوگا تو تحجد کی نماز اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں صورت المل میں اللہ تبارک وطالعہ فرماتے ہیں ان نناش یہ اشد وط ان اقوام یہ جو رات کا اٹھنا ہے اس کے دو فائدے یہاں پر اس آیت میں ذکر کیے ہیں یہ ہی اشد وط اس سے تو انسان کا نفش کچلا جاتا ہے اشد وطن وہ اقوام اور پھر یہ کہ اس وقت جو بات کی جاتی ہے وہ بڑی درست بات کی جاتی ہے انسان کا دماغ بالکل تر تازہ تمام چیزوں سے تمام باتن خیالات سے بالکل پاک صاف اور پھر اللہ اور بندے کا جو تعلق ہوتا ہے وہ انتہائی زیادہ مضبوط ہوتا ہے جب انسان کے پاس دائیں بائیں کوئی بھی نہیں ہوتا اور صرف اور صرف اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگ رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ ایک بہت ہی عظیم وقت ہوتا ہے اور یہ اللہ تبارک بدر جس کو نصیب فرمائے تو یہی اس کے ذائقے لے سکتا ہے اور کسی کو اس کا ذائقہ آ ہی نہیں سکتا یہ وہی اس کو پتا ہوگا کہ اس کا ذائقہ کیا ہے جس نے کبھی یہ ذائقہ چکھا ہو تو خیر کون سا انسان ایسا کہ جس کے گناہ نہیں ہے کون سا انسان ایسا کہ جس کو اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے کون سا ایسا انسان ہے کہ جس کو اپنی صحت اپنے بچوں کی صحت نہیں چاہیے کس کو اپنی بدھائی نہیں چاہیے کس کو اپنی آخرت اچھی نہیں چاہیے ہر شخص کو چاہیے اس لیے تھوڑی سی قربانی دیجئے ہمت کیجئے اپنے نفس پر پاؤں رکھیے اس کو کچھ لیے اور اپنی نیند کو تھوڑا سا کم کر دیجئے لیکن بیدار ہو جائیے اور اللہ سے مانگیے اللہ اس وقت خود کہہ رہے ہوتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ میں سے دوں حل میں مستعفرین ہے کوئی بخش والا کہ میں اسے بخشوں اس وقت اگر انسان دھرتی پہ بیٹھا وہ انسان اگر رب کو پکار کر کے ہے کہ اے اللہ توری آسمان دنیا پر آ پکار کر کہتا ہے حل میں مستعفریں تو میں یہ استفار کرنے کے لیے اور یہ معافی چاہنے کے لیے تیرا یہ بندہ حاضر ہے یقین جانے اس وقت کا مزہ اپنا ہے پھر اس وقت آپ اپنے عزیز و قارب کو اپنے طلباء کو اور اپنے اساتذہ کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے اس کو کہتے خصوصی دعائیں جی آپ سے برخواست ہے اللہ تعالیٰ آپ میں سے جس کو بھی تفیق عطا فرمائیں تو کوشش رہے کہ سب کو دعا میں خصوصی یاد رکھیں اور اس عاجز کو ضرور یاد رکھیں آپ کا ایک بہت بڑا احسان ہوگا عن عائشت رضی اللہ تعالی عنہ انہا انہم ضبعوا شاتا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بکی منها قالت ما بکی امنہ کال اما بکی اللہ عجیب امی جان فرمائی ہے روی اما تالا کہ گھر والوں نے بکری سے وہ کیپ علیہ سلات وسلام کچھ قبصے بعد یعنی کچھ دنوں بعد کہتے ہیں آپ تشریف لائے آپ نے پوچھا کہ بکری میں سے کچھ بچا ہے ما بقیہ منہا کیا بچا ہے اس میں سے یا تو امی جان فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ما بقیہ منہا اللہ کا دفاع کتف کہتے ہیں کاندھے کہ کو مراد شانہ ہے بکری کو جب ذبح کیا جائے تو یعنی اس کے اگر آپ حصے بناتے ہیں تو اس میں سے انہیں چار ایک مخصوص حصے ہوتے ہیں کھانے کے دوست کی یعنی رانے جن کو کہہ سکتے ہیں آپ اور دوست شانے ہوتے ہیں سامنے والی داموں کے تو تعبیر کریں گے تو کتف کن کندھے کو کہتے ہیں شانہ کہہ سکتے ہیں آپ کہا کہ ایک شانہ بچا ہوا ہے آپ علیہ السلاۃسلام نے جواب میں ایک عجیب و غریب جملہ اشارت فرمایا قربان جائیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے فرمایا کہ کہا گئی رقطف ساری کی ساری بکری بچی ہوئی ہے سوائے ایک شانے کے یعنی مطلب یہ ہے کہ باقی بکری تو صدقہ کر دی گئی نا باقی بکری کے جتنے بھی اس سے تھے وہ سب صدقہ کر دیئے تو صرف ایک شانہ رکھا تھا گھر میں استعمال کے لیے تو وہی بچا ہوا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دیا حقیقی معنی میں وہی بچا ہے وہی محفوظ ہو گیا ہے آپ کے لیے اور جو بچا ہے تو بچا باقی محفوظ ہو گیا ہے سارے کا سارا وہ بچ گیا ہے لیکن جو ایک شانہ ہے جس کو آپ کہہ رہی ہو کہ بچا ہوا ہے یہ نہیں بچا باقی سب کی सब بکری بچ گئی ہے اس لیے ہمیشہ سے کسی کے ساتھ اچھائی کرو گے کسی کے ساتھ احسان کرو گے کسی کے ساتھ بلائی والا معاملہ کرو گے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے گا نیکی ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جانے والی ہے جب بھی کسی کے ساتھ بھلائی کریں اس لیے یہ تنا کریں کہ یہ بھی میرے ستکل کو بلائی کرے نیا بلائی کریں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ اس سے بدلا لینا ہے یہ اگر ہزار بار میرے ساتھ باتیں برائیاں کر لے کبھی میں اس کو تانا نہیں دوں گا یا نہیں دوں گی کیونکہ میرا بدلہ اللہ نے دینا ہے میں نے اگر اس کا بلائی والا معاملہ کیا ہے اچھا برتاؤ کیا ہے تو اپنے رب کی ذات کے لیے کیا ہے اور بدلہ لینا ہے اسی اس ذات سے تو اس لیے بہت سارے لوگ کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں کچھ پھر اس کے بعد کبھی ان سے اگر کوئی ایسی بات ناگوار بات سننے کو ملتی ہے تو بس بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں اور جی یہ تو ہماری ہی ٹکڑوں پہ پلے ہوئے لوگ آج جو ہے نا ہمیں بتاتے ہیں جیسے خیر اور بھی کئی سری باتیں ہیں تو اس طرح لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, نہیں کبھی بھی نہیں اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو اللہ کے کی یہ کیا ہے ہاں اگر آپ نے ایسی بات کی تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ نے اللہ کے لیے اچھا ہی نہیں کی تھی آپ نے دکھلاوے کے لیے کی تھی جو کہ آج آپ کے الفاظ بتا رہے ہیں کبھی بھی ایسا نہ کیجیے اس لیے کہ نیکی وہ ہوتی ہے جو ہمیشہ باقی رہ جانے والی ہوتی ہے اگر آپ اس کے بدلے لہنا شروع کر دیں گے تو وہ نیکی نیکی نہیں ہے اگر آپ یہ سمجھنے لگیں گے رضی اللہ تعالی شاتن. امی جان فرماتی ہیں رضی اللہ تعالان ہو کہ انہوں نے ایک بکری ذبح کی فقال وسلم ما بقی, یہ ما ہے ما بقی کیا بچا ہے اس میں سے یعنی بکری میں سے قالت امی جان نے کہا ماں بقیہ منہا اللہ کتے فہا یہ ماں نافی ہے ماں بقیہ منہا نہیں بچا بکری میں سے اللہ کتے فہا مگر اس کا ایک شانہ ایک کندھا آپ علیہ السلام وسلام نے ارشاد فرمایا بک اللہ ساری کی ساری بکری بچ گئی غیر رفیہ سوائے اس کندھے کے کے غیر سوائے باقی ساری بکری بچ گئی کیا مطلب اللہ کے ہاں ساری کی ساری محفوظ ہو گئی اللہ اس کا بندہ دینے والے ہیں جیسے آگے ایک حدیث آ رہی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا کھانا کھا رہے ہیں حضرت بلال تشریف لائے آپ نے کہا بلال آؤ کھانا کھاتے ہیں بلال نے کہا امی سائے میں روزے سے ہوں یار رسول اللہ آپ علیہ سرد اسلام نے فرمایا ہائے ہائے نہ کوئی نہ ہم نے تو اپنا کھانا کھا لیا ہم نے تو اپنے حصے کی روزی یہاں کھا لی اور جو بلال کا رزق ہے بلال کی جو روزی ہے وہ بچ گئی ہے جنت میں وہ جنت میں کھائیں گے اپنی روزی اور ہم نے اپنی روزی یہاں کھا لی ہے جی ہاں جو چیز اپ نے کسی کو دے دی ہے وہ اپ کے لیے محفوظ ہو گئی ہے۔ حدیث نمبر 98 قتادہ رضي الله تعالی عنہ انه کان ی انه کان یحدث ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر علی بجنازۃ فقال مستریح او مستراح منه نہیں نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں کرنا جناب آخر میں سب بتاؤں اس کا جواب انشاءاللہ، یاد دلائیے گا جی رضی اللہ تعالیٰ حضرت وہ قطع فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ والے سلا تو نہیں حد جیسے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک جنازہ آپ کے پاس ہے گزرا تو آپ نے شاہ فرمایا کہ مستریف او مسترا مینو کیا فرمایا آپ نے مستریف او مسترحم مین اس طرح ہے استریفوں کے معنی ہوتے راحت پانے کے مستریف راحت پانے والا ہے او مسترا مین ہوں یا اس راحت پائی گئی ہے لفظی معنی یہ ہے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس جنازے کے متعلق کہ مشتریف او مستراق صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ مستریف اور مستراق من ہو کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اگر تو یہ مومن مخلص ہے تو چونکہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو دنیا میں تکالیف ہی تکالیف ہوتی ہیں مسائل ہوتے ہیں اذیتیں ہوتی ہیں تکلیفیں ملتی ہیں اگر یہ مومن مخلص ہے تو آج ان تکالیف سے کیا ہوگی اس نے راحت پا تو یہ مستری ہے راحت پانے والا ہے اس لیے کہ آج دنیا کی مصیبتیں سے ساری کی ساری چھوٹ گئی اور یہ دنیا کو خیر آباد کہہ کر جا رہا ہے اس لیے یہ مستری ہے لیکن اگر یہ فاسق کو پالر ہیں گنہگار ہے تو یہ مستراہ من ہوئے اس لیے کہ گنہگار بندہ جب مرتا ہے تو اس سے کئی سارے دوسرے لوگ بھی راحت پاتے ہیں اسی طرح حتہ کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ جانوروں کو بھی اس سے راحت ملتی ہے اور درختوں کو بھی اس سے راحت ملتی ہے کیا آج ایک ناپاک وجود اس دنیا سے چلا گیا اور دھرتی اس نافاق وجود سے آج پاک ہو گئی تو اس دن راحت ملتی ہے باقیہ انسانوں کو بھی اور جانوروں کو بھی حتہ کے درختوں کو بھی اس لیے آپ نے فرمایا اس جنازے کے متعلق یعنی اس, اس میت کے متعلق کہ مستری ہے یا مستراہ ہو ہے یعنی اگر مومن مخلص سے ہے تو وہ مستری ہے آج اسے راحت مل گئی دنیا کی مشقتوں سے مشکلوں سے لیکن اگر فاصر حاضر ہے تو وہ مسترا ہو ہے اس لیے کہ آج اس سے راحت والی ہے یہ لوگوں نے انسانوں نے اور اسی طریقے سے شجر و حجر میں رضی اللہ تعالی انہو انہو رضی اللہ تعالی بیان کرتے مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ وسلم پر ایک جنازہ مرہ علیہ جنازہ گزرا مرہ علیہ گزارا گیا فکرین فرمایا فقال آپ فرمایا العبد مومن بندہ راحت پاتا ہے من نصب لو سبد دنیا دنیا کی تکالیف سے واعا اور دنیا کی اذیتوں سے الا رحمت اللہ کی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف یعنی عاش وللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا اور دنیا کی مصائب اور آلام سے, سے نجات پالی والعبد الفاجر اور گناہ گار بندہ یستری منه العباد راحت پاتے ہیں اس کے جانے سے العباد و بندے واد وہ شجرو درخت و, و, شجر و, درخ و دواخو جانور تو جب فاصفوں کا گر بندہ دنیا سے جاتا ہے تو بندے بھی اور اسی طریقے سے شہر بھی درخت بھی اور جانور بھی کیا کرتے ہیں راحت پاتے ہیں تو اس لیے دنیا میں ایسے بن کر رہو کہ تمہارے دنیا سے جانے پر لوگوں کو خوشیاں نہ ہوں لوگ غمگین ہوں کہ ایک رحمت بھرا انسان جس کی وجہ سے راحتیں ملتی تھی جس کی وجہ سے گھر میں پورے شہر میں رحمت برستی تھی آج وہ دنیا سے چلا گیا ایسے بن کر مت دنیا سے جاؤ کہ لوگ خوشیاں اور شادی نے بجائے تمہارے دنیا سے جانے پر کہ شکر ہے نجات ملی اس سے بڑا شریر دنیا پر تھا ہی کوئی ہے حدیث نمبر نوان تر روی اللہ تعالیٰ بلال الحیح حدیث جو میں نے بھی آپ آب کے سامنے عرض کی کہ آپ علیہ السلام یہ تغدہ تغدہ غدا کہتے ہیں صبح کے کھانے کو اور عشاء کہتے ہیں شام کے کھانے کو عشاء شام عین کے فتحہ کے ساتھ اور غدا صبح کا کھانا آپ علیہ اصطلاح تو السلام کے دور میں اور آپ کے بعد کے قریبی ادوار میں صرف یہی دو کھانے ہوتے تھے غدا صبح کا کھانا اور عشاء شام کا کھانا صبح کا کھانا جس کو آپ کہتے چاش کے وقت اشراق اور چاش اور ان اوقات میں تاشت کے وقت میں اور عشاء آپ یوں لے لیں کہ عصر کا وقت یعنی مغرب سے پہلے پہلے یہ دو کھانے کھائے جاتے رہے ہیں اس کے علاوہ تیسرا کھانا نہیں تھا تیسرے کھانے کا نام معلوم ہے کیا کہتے ہیں عربی میں اس کو جس کو آپ اردو میں ناشتہ کہتے ہیں اور عربی میں اس کو کہتے ہیں فطور تو یہ فطور فطور ہی ہے یہ کیا ہے یہ فطور بعد میں آیا ہے فطور کو عربی میں بھی دیکھو اردو میں دیکھو تو یہ فطور ہے اردو میں فطور برے کام کو کہتے ہیں تو یہ فطور فطور بعد میں آیا ہے پہلے صرف صرف کیا تھے دو ہی کھانے تھے تب ہی لوگ کھاتے تھے جب انتہائی زیادہ بھوک لگتی تھی تب کھانے کھائے جاتے تھے اب تو لوگ ماشاء اللہ بھوک لگنے ہی نہیں دیتے ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں کہ بھوک کبھی لگے گی اس لیے کہ پہلے والا کھانا ابھی تک سیر ہوتے ہیں شراب ہوتے ہیں پھر سے کھا لیتے ہیں پھر شراب ہوتے ہیں پھر سے کھا لیتے ہیں کبھی بھوک محسوس ہوتی ہی نہیں جی. تو آپ والے سلام صبح کا کھانا کھا رہے تھے. رض بلال تشریف لائے مزدن رسول رضی اللہ تعالی عنہ بڑی قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر تشریف لائے آپ نے فرمایا لغدا یا بلال آؤ ہمارے ساتھ ناشتہ کرو آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ صبح کا قال سائے من یا رسول اللہ میرا روزہ ہے فقال رسول اللہ وسلم ناکل کلس وفضل نام اور بلال ہم نے اپنا رزق کھا لیا اور بلال کا رزق باقی رہ گیا جنت میں پھر آپ نے اس کے بعد جو تم نے ارشع فرمایا ہے کہ اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان سان یوسف گزام ہوں وجہ ترقلم کا تو روزہ دار آدمی کے لیے اس کی ہڈیاں بھی تصویر بیان کرتی ہیں روزہ دار آدمی ہڈیوں بھی تصویر بیان کرتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ماں اوکے لائن جب تک اس کے پاس کھانا کھایا جاتا ہو جب ایک آدمی روزہ और ہو اور اس کے دائیں بائیں لوگ کھا بھی رہے ہوں تو اس وقت فرشتے کیا کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی ہڑیاں اس کے لیے تسبیح کر رہی ہوتی ہے نفلی روزہ تھا, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرض تو تھا نہیں فرض ہوتا تو آپ کا بھی روزہ ہوتا تو روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اس کے بھی بڑے خواہ رضی اللہ, عنہ قال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ کا کھانا کھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ یہ مطلب الغدا یا بلال یعنی یا ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ نی رسول اللہ میں روزہ اللہ کے رسول فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا نہ رزقنا ہم نے اپنا رزق کھا لیا و فوب اللہ بچ گیا اللہ رزق بلال فی الجن اور بلال کا رزق باقی رہ گیا بلال کے حصے کی روزی اور بلال کا رزق بچ گیا فی جنت جنت اگلا جملہ اشارت یا بلال حمزہ استفام کے لیے بلال تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو ماں بے شک روار آدمی لب تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی لئی سب ایزام کہ اس کی ہڈیاں دستی بیان کرتی ہیں اس کے لیے مالا تو اور استغفار کرتے ہیں اس کے لیے فرشتے ماں اکیل آئندہ جو آپ کے پاس کھایا جاتا ہے جب تک ماں اکیل آئندہ جب تک اس کے پاس کھایا جاتا ہے جی لا و بیان کرنا و له ما عنده حدیث نمبر دس الابل تو انا انا انا حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایتیں کہتے ہیں کہ میرے والد پر کچھ قرضہ تھا تو میں اس قرضے کے حوالے سے آپ والے صلاح کے پاس حاضر ہوا آپ کی خدمت میں نے میں دروازے پر دستک دی آپ والے صلاح نے پوچھا کون ہے میں نے کہا آنا میں آپ نے کہا میں آنا آنا یہ کیا ہوتا ہے کہ انہوں کرے آن آپ علیہ سلاۃ السلام نے بوائے اس بات کو ناپسند فرمایا اور اب بھی ایسا ہی ہے یعنی یہ نہیں ہے بھائی جب آپ بل بجاتے ہیں یا اسی طریقے سے دستک دیتے ہیں نوک کرتے ہیں تو آپ جب پوچھنے والا پوچھتے ہیں تو بتانا چاہیے کہ آپ کون اپنا نام بتائیں اسی طریقے سے آپ کسی کو فون کرتے کہتے ہیں کہتے میں بات کر رہا ہوں بھائی آپ کون نے یہی تو پوچھا کہ میں کوئی تو بات کر رہا ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کون یا میں ہوں تو آپ علیہ صاحب السلام کے پاس حضرت جابر تشریف لائے ہیں حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے جب دستک دی تو آپ صاحب نے پوچھا کہ کون تو میں نے کہا انا پکا لا آنا, آنا آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا راضی کہتے ہیں کان کرے رہا یعنی آپ علیہ السلام نے جو اس طرح فرمایا گویا آپ نے اس کو ناپسند فرمایا ہے بھئی نام بتانا چاہیے آنے والے کے بارے میں تاکہ خبر ہو تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے کوئی یہ کہے کہ پیغمبر غیب جانتے ہیں اور ان کو ہاں کون و مکاں کا سارا کا سارا علم ہے نہیں نہیں آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا دے ہاں امباء الغیب غیر کی خبریں آپ کو بہت ساری بتائی گئی ہیں ان میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے بھی گزر چکے ہیں امباء الغیب میں سے جو آپ نے پڑھ لی ہے تقریباً پچیس آپ کے سامنے آئی تو امبا الغیب ضرور ہیں لیکن خود پیغمبر غیب جاننے والا کوئی نہیں ہوتا غیب جاننے والی ذات صرف صرف ایک اللہ تبارک و کی ذات ہے تو اگر پیغمبر غیب جاننے والے ہوتے تو پوچھتے ہی نہ کہ منظار کون ہے دستک دینے والا جی ہاں آپ علیہ السلط السلام کی زندگی کے ہزاروں واقعات ہیں جس میں آپ کو پریشانی ہوئی ہے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا نہ جانے اب کیا ہوگا نہ جانے اس کے بعد کیا ہونا ہے تو اگر آپ غیب جاننے والے ہوتے تو پریشانی کی وجہ ہی کیا تھی جب آپ والے صلاح تو سلام اللہ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا کر بدل کے موقع پر کہہ رہے ہیں کیا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت دے کر حاضر ہوا ہوں اگر آج تو نے ان کو مروا دیا تو اس دستی نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا اور اگر آج تو نے ان کو فتح دے دی تو تیرا نام لینے والے دھتی پہ زندہ رہیں گے تو اگر حضور کو پتا ہوتا کہ فتح ہونی ہے تو پریشانی کس بات کی تھی تو پتا چلتا ہے کہ پیغمبر مطلقاً خود غیب علم غیب نہیں جانتے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو غیب کی خبریں بتا دیں وہ عدا عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے سورة الجن کی آیت ہے عالم الغیب فلا يظہر على غیبی احدا وہ غیب کی خبر کسی پر بھی متلے نہیں کرتا کسی کو بھی اپنے راز نہیں بتاتا الا من ارتضا بالرسول مگر کو کسی رسول کو جب پسند فرما لے پھر علامت رسول جی ہاں تو اور کوئی جاننے والا غیب نہیں ہاں کسی کو اللہ بتا دے غیب کی خبر تو الگ بات ہے صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم کر میں آپ علیہ السلات والسلام کے پاس قرض کے معاملے میں حاضر ہوا کانا آلہ ابھی جو میرے والد پر تھا یعنی آپ سے یا تو یہ کہا کہ آپ ادا پر دیں یا جو قرض خواہ تھا اس کے حوالے سے کہ آپ اسے کہ دیں کہ کوئی مہلت دے دے وغیرہ یعنی اس حوالے سے تو دخ یا دکھ کو معنی جیسے کوٹنے کے ہوتے تو مراد یہاں پر دقق تو دق یا دکھ کو مانا دستک دینا تو فدقل باباب میں نے دروازے پر دستک دی فقالہ منزا کون ہے فقول میں نے کہا آنا میں فقالہ آپ رات السلام نے نشان فرمایا آنا آنا کا انگو کرے ہا گویا کہ آپ نے اس کو ناپسند فرمایا مجلس میں ایک شخص آیا کرتے تھے آپ سے آ کر بھی کی باتیں سنا کرتے تھے آپ کے پاس آپ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے آپ کا دیدار کیا کرتے تھے اور اس شخص کا ایک دوسرا بھائی تھا جو کماتا تھا جو کمائی کرتا تھا مزدوری کرتا تھا یا کا لفظ ہے اور یا طریق ہو اختراف میں سے کہتے ہیں کوئی پیشہ اختیار کرنے کو صنعت و حرفت جیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کمائی کرتا تھا کوئی بھی ذریعہ معاش اس نے اپنایا ہوا تھا تو ایک دن وہ کمائی کرنے والا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا اور آپ سے شکایت کی کس کی شکایت کی اپنے بھائی کی کہ میں کماتا رہتا ہوں یہ مجزب کھاتا ہے یہ کمائی نہیں کرتا بس بھاگم بھاگ آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ بس یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے ادھر آ جاتا ہے آپ کے پاس بس آ کر سنتا رہتا ہے آپ نے فرمایا اللہ ترزق تو کیسی بات کرتے ہو رازق تو وہ ہے شاید کہ تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے لہ کا تر شاید کہ تجھے رزق جو دیا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے یہ ہے حصول علم والوں کی برکت جس گرہانے کا کوئی ایک ایک فرد بھی علوم نبویہ کو سیکھنے والا سکھانے والا ہے میری نظر میں وہ سب سے افضل گرانہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو فاقے پر مجبور نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے رزق میں وسط فرما دیتے ہیں دین کی برکت ہے دین کی بڑی برکات ہے علوم نقویہ کی بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کا علم اور ان سے متعلقہ علوم جو قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے یعنی کہ قرآن و حدیث کا سمجھنا جن علوم پر موقف ہے ان علوم کو سیکھنا بھی اسی لیے باعث ثواب ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف قرآن و حدیث کو سمجھنا ہے سرف کا پڑھنا آپ کا کیا خیال ہے کہ ذرا بھائی بک کے گردانے کے آپ رنٹے مارے ہیں اور آپ کو ثواب ملے گا ہاں ثواب ملے گا اس لیے اس لیے نہیں کہ ذرا با پڑھنا بہت فائدہ ہے نہیں بلکہ اس لیے کہ آپ جب یہ اصول و ضوابط پڑھیں گے آپ قرآن و حدیث کو سمجھ سکیں گے اس کے علاوہ آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس لیے اس غرض سے وہ علوم بھی باعث ثواب بن گئی تو علومیہ قرآن و حدیث کو سیکھنے والے ان کی وجہ سے بڑی برکات ہوتی ہیں پورے کا پورے گرانے نہیں بلکہ پورے کے پورے خاندانوں پر اللہ رحم فرماتے ہیں پورے کے پورے شہروں پر اللہ رحم فرماتے ہیں بشرتے کے پڑھنے والے کو اس بات کا اندازہ بھی ہو کہ وہ علوم نبویہ سیکھ رہا ہے اس کے من میں علوم نبویہ کی قدر بھی ہو اور علوم نبویہ جتنے سیکھے ہیں ان پر عمل پیرا بھی ہو ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم قان خوانے دو بھائی تھے عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلاۃ والسلام کے زمانے میں فقان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں سے ایک یقین آتا تھا النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلاۃ والسلام کے پاس قرآن سنتا تھا احادیث سنتا تھا آپ کا دیدار کرتا تھا والآخر یا اور دوسرا کماتا تھا یحترفو پیشاور تھا کماتا تھا مزدوری کرتا تھا فشکل محترفو پس کمانے والے نے شکایت کی اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام سے فشکا اس کا مفہول بھی ہے النبی فقال لعلک ترزقو بیہی آپ علیہ السلام نے اس کو جواب میں کہا کہ تو تو اس کی شکایت لگا رہا ہے اور تو کہہ رہا ہے کہ میں کما رہا ہوں یہ نہیں کما رہا شاید تجھے جو کمائی سے حاصل ہونے والا رزق ہے وہ بھی اس بھائی کی وجہ سے دیا جاتا ہو لعلک ترزق تر جی ہاں لعلک ترزق تر شاید تجھے اسی کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہو آخردہ الحمد للہ رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حامی ناصر ہوں سب کو خیر واقع سے رکھیں